اور سالیہ والا کون ہے جی مارک سے اس کی جگہ کون پراپت ہے آدمی کو اختر صاحب صاحب اخراج صاحب رکھے آ رہے ہیں یہ سڑک کے ممبر ہیں نہیں پروفیسر صاحب کے کا جرمانہ کرو سدو سیکنڈر صاحب کو بیٹھو سشیو اس کے آتے ہیں کہ گھر میں رہتے ہیں نہیں ہے اس کا ہو اللہ ٹیکس بھی بھائی سے بھی ہے سالے کے ممبرس کو بناؤ اکثر نظامی صاحب کا سالانہ ایک روپیہ ٹیکس اکثر نظام ہو متحدہ کی دربار کے جو قریب شین تو زمانے میں ان کو سالانہ ایک لاکھ روپیہ آمدنی کی وہ جو ہے تو گندم ایک روپئے مند کی ایک لاکھ من کتنے اور گیارہ لاکھ روپئے ایک ہزار ایک لاکھ ایک ہزار ہو گئے ایک کروڑ <تصفح> ہم تو اس سے ہیں کہ ان کو سالہ ملتا ہے ہر مہینے گھر میں سارے لٹریچر داخل ہو ہے اور اس کے وائد سب کرتے ہیں سلسلے آتا رہے گا محمد مسلم فریب یہ افریقہ کے کسی علاقے کی ہے وہاں پر مسلمان رہتے تھے مقامی عیسائیوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسے پرانے مذہب کو چمٹے ہوئے ہیں بس تو کوئی نہیں مسلمان رہا ہی نہیں آپ ایسی چیز کو پکڑے ہیں ان کو ترغیب دے کرتے کرتے ان کو عیسائی عیسائیوں سے بچارے اس میں جمعرات یہاں سے گیت پاکستان ان میں جا کر وہاں کے رانے نمازیں پڑھی اور ان کو بتایا کہ ہم پاکستان کا ہیں سو کے سب لوگ جسمان ہے مسلم ہے بات احسان ہے جماعتیں مطلب تلاوت ہوتی ہے خدم قرآن ترابی میں ان کو بڑی حسم تو اپنی ماحول کے ساتھ رابطہ کرنا رہنا گمرائی کے اس بات میں شیک سبق اپنے ماحول کے ساتھ رابطہ کرنا رہنا ہے اگر آج بھی اپنے ماحول کے ساتھ رابطہ کرنا رہے تو وہ جس طبقہ کے مقام پر ہوتا ہے اس سے گر جاتا ہے اور عالمی آدمی ہو تو بے اس کے کفر کی طرف چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے ہندو نے تاریخیں چلائی شدھی اور سنتن کی دو تحریکیں شدھی تحریر سنتنہوں نے پر پاکستان کے مقابلہ شروع ہوا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ جو اگر ہم نے کوشش کی ہوتی اتنا سال انگریزی کو مسلمان نے چھوڑا ہوتا اور تعلیم تاریخ ہوتا تو آپ کر لیں دو طریقے بنی ایسے شدی ایک سم کر اور انہوں نے کام شروع کیا تو اس وقت ہمارے گرام کی یہ رپورٹ ہے کہ جس علاقے میں ناظرا پر نہیں پڑھایا جاتا تھا اس کو لوگ ہندو نہیں بنے سمجھ میں صرف نازرا بھی پڑھایا جاتا اور ایسے علاقے جن میں نازرا بھی نہیں تھا ان میں لوگ ہندو کیا بات کر رہے تھے ماحول کا رابطہ نہ رہنا ماحول کا رابطہ نہ رہنا یہ انسان کے دینی فہم کے کمزور ہونے کا اور ختم ہونے کا ذریعہ بنتا ہے بنیاد بنتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ دار حدب میں اور ففاق کے ملک میں جا کر قیام کرنے کا جواز نہیں سوائے کہ آدمی وہاں دا د کی نیت سے پہ ہے میرا دو ہزار پانچ کا سفر ہوا نہیں برطانیہ کہ اس میں جو مسلمان رونا رو رہے تھے وہ یہی ہونا رو رہے تھے کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں ہمارے ہاتھ میں نہ رہے میں نے بس بیان کیا بیان کے بعد ایک برا ملا ساتھ آگے اس نے کہا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں سنا اس نے سر ڈر سے تلاوٹ کی پھر اس کے بعد اس نے ایک فائل لکھا جی اس نے کہا جی میرا یہ مشورہ ہے میں کوئی رپار کی ہاتھیں لکھتا ہوں اس ہاتھ پر لکھتا رہتا ہوں یہ میں سارا دن لے کر رہتا ہوں کرتا رہتا ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر نہیں آ جائیں گے میں نے کہا جی اس میں تو مقامی آتے ہیں کہ والے ہوں ان سے کہیں جہاں بھی چلے جاتے ہیں ان سے اس کے بعد پھر نے کہا کہ آپ کے علاقے میں کل باغ آنا ہوگا آپ قریب نجی دس تو اس مسجد کے بیان کے بعد پھر آپ کے ساتھ گھر چلے گئے گھر چلے گئے اس کے تو بیوی اس کی بڑی عمر کی تھی پر زیادہ تھی پتہ نہیں رہی دو ہی آدمی بڑا گھر اس میں اس کا ایک پھولوں کا باغ ایک پھلوں سبزیوں کا باغ اور اس سے بڑی حسرت سے کہا خاص کر بیٹا تھا ایک بیٹی تھے بیٹے نے عیسائی لڑکی سے شادی کر لی اور گھر چھوڑ کر چلا گیا ہوتا چلا تھا کہ اس کا بیٹا پیدا ہو گھر پر گئے تو چاہے انہوں نے پین پلائی لیکن کھانے گیا تم نے کہا کہ آپ اپنا پروگرام کیا ہے آپ لوگوں کو کھانا انہوں نے پھر میں نے کہا بری بار پچاس وارس میں, کہ میں کہا کون صاحب کی بیٹی لے دی حیات ہے اس کے خلاف تھے انہوں نے کہا مجھے اب اس کا غم ہو رہا ہے کہ ہماری موت کا کیا ہوگا میں نے مقامی گردن برزن خبر کیا میں نے مقامی مسلمانوں سے کہا کہ دیکھنے کا ہے اس کی اتنی بڑی جائیداد اتنا بڑا ختان ہے اور اس کے یہ خاص میڈیم مر گئے تو اس ٹیٹ پراپرٹی ہو اور وہ اس کو کو دے دی مسلمان کی خون پسینے کی کمائی اور عیسائیت کے دباؤ کو چلی تھی اس طرح سے کوئی شروع کریں کہ آپ ان دو خواہوں کے لیے ان رکھیں اور ان سے ان کے جو ہے مکان کسی مزیدی مدرسے کے لیے وقف کریں اس میں ایک بار ضروری ہے کہ ان کا بڑھاپا آپ لوگوں نے سنبھالنا ہوگا آپ کا ذمہ دیں پھر مکانا نے کہا کہ آپ کے بچے جو پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال ایک نظام سے بزرگ گئے اور میں نے آپ, آپ لوگوں کے ساتھ ایک دن ہے ایک اس دن میں آپ کہیں کہ نمسہ میں حل کروں کہ کے لیے اس کا حل میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر اس پر آپ عمل کریں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور وہ حل میں جنوبی افریقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنوبی افریقہ کے مسلمانوں نے اپنا نظام تعلیم چلایا ہوا ہے اسکول اور اس میں ان کی جو گھومتی غمد، پابندیاں ہیں کتنی عورتیں اس میں زیادہ عورتیں ضرور ہوں گی تو انہوں نے پینسٹھ سال ستر سال کی عورتیں رکھی ان کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مطلب ضرور پڑھا رہے بلکہ وہ بری میں ہمارا دلی مدرسہ ہے مولانا ذفیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بری کے مدرسے میں بھی انہوں قانونی ان کو پورا کرنے کے لیے پینسٹھ ستر سال کی عورتوں کو کمپیوٹر پڑھانے کے لیے رکھا ہے دینی مدرسے میں تو بس اصل کے بعد کسی وقت آ تھوڑی دیر اپنا کام چلی جاتی ہے میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے نظام تعلیم ہے اس کا کیا آپ کے بچے اپنے نظام تعلیم سے کچھ ہیں میں جنوبیہ پارک کا مدرسہ ہے وہاں پورا علاقہ ہے ملا زخریہ مدلہ پارک ہے. پورا گاؤں ہے زخریہ پارک علاقے کا نام نسوس. مدرسہ ہے ان کا خلافہ تھا تو اسے ہمیں بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی نے آ کر فتو پوچھا اس نے خواب خواب کی تھا دل پوچھے نے کہا جی میری بیوی جو تھی وہ دوسرے آدمی کے ساتھ ملوث تھی جس کو میں نے خدا دی ہے تو دو دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس سلسلے میں سکھارا کیا تھا سکھارا میں یہ خواب پایا ہے میں نے کہا میں ان لوگوں کے مریض ہیں ان لوگوں کے الگ والے خاص تعبیروں سے پوچھتے نہیں تھی ساری تعبیر میں کیا بتاؤں خاص کی تعبیر بھی ایک دوسری عورت بیسی ہے پھر ان کے جو شیخ العزیز ہے تو ان میں شرمندگی سے نکالا صاحب آپ ہے تو محسوس کریں گے لیکن آپ کے معاشرے کہیں یہی حال ہے ویلوز آف دا سوسائٹی آل آف دس ٹائم وہاں کی قدر ہے مقام پر ہے لہذا یہ حال جو ہے پر ان کے بولن کے گھر کا بھی ہے اور ان کے سب کے گھروں کا حال یہ حال کیونکہ سوسائٹی میں چیز آپ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بوتل میں تو نہیں کہاں تک بچائیں گے تمہارے بخیر دلک صاحب جو ہے وہ اکیلے رکھتے وہاں اپنے بال بچوں کے ساتھ لے گئے کہ اس معاشرے میں وہ ویلیوز اور اقدار ہیں جو ہمارے معاشرے میں عامی آدمی کے پاس ہیں وہ وہاں کے ولی کے پاس مشکل سے ہمارے محاور رحمۃ اللہ علیہ تاریخ بڑے امیر ہو رہے تھے رش بہت ہوتا تھا اس میں داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے مولانا شاپ ہو جاتا تھا کہ میرے بیٹے کو جہاں داخل کرو ملائد اچھا کپان کو اپنا نیا داخلے بچے جب ماحول کا داخل ہے شاہ کام سے بال تبلی رہے گزر کے آدمی کو جو بات حاصل ہے وہ یہاں کے ولی کو حاصل ہے دا تا تو اس پہ شادی خزا لے لوں گا اس نے کہا ملے گا خزا بغیر تبلی نہ بات کی بندے کر لثا. روک لوگی معیار ہے سر وہاں پر یا تو آدمی سے کود والا ہوا کہ اپنے معیار پر دوسرے کو لائے گیا سر نکل کر چل رہا پھر تو کچھ فائدہ ہوا اور اگر ایک اپنی جگہ سے گر گیا اس کے معیار پر آ گیا تو خیر آج راج سے یہی موضوع چل پڑا کہ جس سطح کا ماحول ہوتا ہے اس سطح کا حال باطن پر آتا ہے اور اس مقام کا تین آدمی کو تک ملتا ہے میں بیان کر رہا تھا میرے کہا ایک بردار کے واقعہ والے مدرسے میں ایک آدمی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے کی جہاں تالے ملن تھا مدرسے میں اس کے کمانے میں دیکھا ہوٹل کی روٹی پڑی ہوئی ہے تو اس بیٹے کھا تو ہوٹل کی روٹیاں کھاتے ہیں مدرسے میں رہتے ہوئے ہوٹل کا کھانا کھاتے ہیں تو نے کہا جی میں ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتا ہوں یہ میرا ساتھی جو کھاتا ہے وہ لے کر آتا اچھا تو ایسے لڑکے کے ساتھ رہ رہا ہے جو ہوٹل کا کھانا کھاتا ہے گھر کا تخوا کا یہ مزہ آتا ایک شادی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا گوشت اس میں کھایا اور اس سے بیمار ہوئے اور ان کو کوئی کرے مات یہ بات اس سے پڑھے ان کے لیے دعا مانگی تو ان کو الٹی ہوئی اور اس میں سبز رنگ کا گوشت کا ٹکڑا کرا اور مجھے پورا حوالے کے ساتھ اسے یاد ہے کہ سات آدم کی نظر لگی ہوئی تھی یا سات آدم کا کیسے ہو ایسی یاد یہ ساتھ پہلے مطالعہ چیلنج ہونا ہوگا دوبارہ نئے مسالے کی ضرورت اس میں کس کو اتنی یہ جو کی دکان پر لٹکا وہ واسط ہوتا ہے نا یہ تھوڑی سی دکان لوگ وہ خرید لیتے ہیں چل جاتا ہے اس کے اندر کیا نہیں سوچتے کھانے نہیں اندر بند اویلیبل زیادہ ٹکڑا اور مکمل خیال اور جو لٹکے ہوا نا وہ لینا چاہیے تو زیادہ یہ ہر ماحول کا اپنا, اپنا وہ ستا ہے اور جس ستا کا اس میں دین ہوگا جس سطح کا اللہ کا ہوگا جس ستا کا جو اللہ کا خوف ہوگا اس ستا کا ہی آدمی فاصل ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس لیے آدمی کو کاجمی کے ذمہ ہے کہ اپنے ماحول کو درست کریں عام طور پر یہ لوگ کبھی کبھی جذبہ مہاراج میڈیکل کے طلبہ کے بن جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں اور چھو منتر والی بات بھی نہیں کہ آپ کو چھو لیں تو آپ کو ہو جائے براہ آدمی کو اپنا ماحول بھروسہ پڑتا ہے پھر آدمی ساتھ رہتا ہے اس کی شخصیت بنتی ہے آر بھی آتا ہے پکا اثر آتا ہے آج ہے. اس طرح ماحول بدلنے سے ذائق نہ جاتا اس جس کہ یہ اینڈ بنائی پکی پکی ہے آگے گزری اس کو پانی میں ڈال دیں تھا بس hmm. پانی میں اگر اس کیے hmm. پانی میں ڈالنے کے بعد ختم ہو اس اپنی صحت کام میں رکھ سکی پانی کے ساتھ گھول مل کر خاتمہ ہو اور اینڈ بند گئی تو اس کا جو پانی کی اگر پھینکے رکھے کتنا سر پانی میں سگی. سلامت رہتی ہے جیسے سو سال تک رہتی سو سال تک قائم رہتی کیوں کہ ایک آگ پہ سے گزری اور اس کے اپنے اثر کو پکا کر دیا ہمارے دو سو بلوجست، چمن بلوچستان کے لگا کے جی خان اس کا نام تھا شاہ خان تھا لگا تھا مجلوم <سلام> تھا جاتی آدمی چار مہنگا لگانے کے بعد کے لاکے کاٹنی تھے تو وہاں سے افرانستان چلا گیا وہاں جا کر گرفتار کر دیا گرفتار کر دیا گیا گرفتار کرنے کی بعد اس کو جیل میں ڈالا اور وہاں کے لاکے کاٹ دیے اور یہ ساتھ لے کر آ گیا ساتھ لے کر آ گیا ایسے تو ملک میں گئے تھے چل پڑے گی تاریخ چل پڑی شخصی گھومتے ہیں بے چارے بہت ڈرتے ہیں وہ برطانیہ اور امریکہ کے ان کو جیل میں ڈالا گیا اور نکال میں سے بڑا کون نے رکشا دکھان کی ہے تو میرے کیا کروں اس کے بارے میں فیصلہ ہوا اس کو بجلی کے جھٹکے لگاؤ تاکہ اس کا بینواش ہو جائے گا. اور بینواش ہونے کے بعد بس یہ, یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر ساری ٹھیک ہو جائے گی اس کو جیل اس کو لے گیا اس کو اس جس جھٹکے مارے نا جھٹکے مار کر اس کو گندہ کیا تو اس کو جوں اوسایا نا تو اوسانی اس کا خبر انڈسٹری میں سر دیکھا فوری کو جھٹکے نہیں لگا سکتا پھر کوئی زار کرنا پڑتا ہے کہ تو اس کی جان میں جان آئے تھے اس کو دوبارہ جا کے جھٹکے لگائے جو جھٹکے سوچ کے پھر شوانے بارے اور یہ پھر بیان بارے جھٹکے بارے آس نے کہا کہ اس کا سزائر نہیں ہوتا تو اس کی کاروباری میں بچت ہی پتہ چلا کہ خان جو ہے اس کو جھٹکے لگے اس کا اس کو جھٹکے جات لگنے کے باوجود نگر ملازریف نے جو اپنے ہاتھ رکھے نا اس کو پڑھے کس پہ پڑھے ملازیف کیا نا باقی سب کو نمستے چند جی نمستے نمستے نمستے نمستے نمستے ہندو کیا کہ سلام کی جگہ کہا کرتے ہیں آج میرے پر ورد ہوا کہ پاکستان میں جو ہے اس کے بعد جب بھی سامنے آئے ان کا سلام علیکم نہیں کہنا ہے ان سے کہنا ہے یہ کون ہے کون ہے یہ لوگ دکھاؤ اگر پھر ایک ایک اس کو سپورٹ کیا ہارفل کرنے کے باوجود کراچی کا ماجر کتر کتری کراچی کا ماجر کترا قطری اس کو دیکھو گے تم یہ ممتا کتا کراچی کیا ہوا تھا اور اگن نے قتل کیا ہوا تھا سکا میں پھوکا میں نے کہی یار پتر کدری ان کے لیے نہیں ہے بابو کو مقرر کیا پتر کدری کی اس نے شریر کے وادی اصولوں پر جو اس بات کے لیے بیٹھے اس کو پاس کرنے کے نہیں پر پاس کرنے سارے کافی اگر اس لیے سے بیٹھا ہوا ہو اس کو پاس کرنا طریقہ پر نہیں ہوتا ہے اس کو دو کرنا دوبارہ پڑھنا پڑے گا نکاح والا کرنا پڑے گا اگر سے حل کیا ہوا تھا ہو گیا دوبارہ کرنا پڑے گا پہلے جو ہمارے باتل ہو گیا ان کا سواب اس کے عملے میں ملا جو نماز روزہ صدقہ خیرات کیا ہوا تھا کپور میں اس کو اس کا جو کپور کا داخلہ ہوا وہ ساری چیزیں مٹ گئی اب اس کے بعد جو ہمارے کیے تھے اس کا فائدہ اس کو آ غیرت ہونی چاہیے مطلب دیکھ کے جو آلات ہے نا تو جتنے اس سے عزیتناک ماحول سے گزرا ہے میرا ذائق نہیں ہے تھوڑا اہمیت کی ہو تو کس پر زندگی سے برموت ہے جان سے پر نہیں ہے ذرا جان دیں گے اہمیت کر رہے اور سے مشکل لے جاتی ہے واقعہ میں نے آپ کو کئی تھا سنایا ہے یہاں پر ہوتا تھا آ... سوڈانی یا یمنی تھا اس کا نام یہاں بڑا اچھا تھا یہاں پڑتا تھا ہمارے ساتھ چار مہینے والا اس نے لے گیا تھا لگاتا تھا اور ساتھ صاحب جو مسلمان ہوا تھا وہ ایک ہاتھ والا مہینے اس نے جب بات کھٹ گیا تو اس کے ساتھ اس کو رکھا ہوا تھا اسپتال میں کس کے والدین کو پر پڑے گئے اس کو دوبارہ واپس نہیں مارنا یہ بڑا قربانی ملازمی تھا داؤد کمال کا نام تھا داؤد کمال یاد ہے کہ کمپیوٹر میں حالات داؤد کمال جو ہے یہ چونکہ اردو کا تھا وہ تو اردو کا ساری دنیا میں چندر پندرہ کا تھا اس کو ہم نے سنائے اس کے ٹیونرس ابھی برقیبت جو کہ مزدوری ہے نا سب سے کسی کو یاد ہے ابھی بروچیبا یہاں کا صدر تھا اور اس زمانے میں باقی ملکوں کے صدر بورڈر میں پھرا کرتا تھا بارڈر میں کرتا تھا امریات یہ نام تھا پھر کچھ سوچتے ہیں یہ کر لیا عالی قوانین کا کر لیا اس کے بعد پر نماز کا ختم ہو گیا پھر ریل کا ڈبہ بک کر کے مسلح اس میں سفر کرتا تھا ابھی بروچیبا جب سفر کرتا تھا تو یہ اپنی بارڈر میں پردے والی یوز کو دیکھتا تھا تو ووٹل گھڑی کھڑی کر کے اس کا پردہ لوگ کر کرتے ان کے علاقے کا ایک لڑکا سبق لڑکا آیا اسے مینے جی اس کو چار مہینے لگا دیا واپس چلا گیا تو چار کر کے ایک دینی مدرسے میں دکھا لے گی دی. مدرسے میں اس میں ایسا ہوا کہ ڈپا کا بھی ایسے کہ لڑکا ہے وہ تاریخ چلا رہا ہے کیا کس مدرسے کا ہے مدرسے میں سے مدرسے کے بارے میں فیصلہ ہو گیا اس کو بھی گرفتار کیا گیا مدرسے کے موقع میں وہ بھی گرفتار کر دی گیا مدرسہ بند کر کے اس میں گریج اسکول بنا دیے گئے اور وہ غیر صاحب کو چند دن جیل میں رکھا اور جیل میں رکھنے کے بعد ایک دن ان کہ آپ کو رہا کر رہے ہیں مچھلی اور چاول میں تلے لائے کھانا کھانا لائے گیا کھانا اور آغاز کیا کھانا کھانے کے بعد کو محسوس ہوتے hmm? وضو کیا اور رضو کر کے آخری نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی وقاتوں کی مسدت کے بارے میں پھیلتے ہوئے کہ نومر ہے کہ اس کو جو ہے تو ایسے اجیت ناگ ماحول سے گزارو ٹاسے سلم سے گزارو تاکہ کب بنواش ہو جائے تو اس کو نے ایک ایسے بھارت میں رکھا جس میں ان کے سخت مجرم تھے خطرناک مجرموں کی سزا کے لیے عجیت لے رکھے ہوئے تھے سانپ بچھو وغیرہ تھے سہار میں ان کے ساتھ یہ لوگ قید تھے اس کو بھی ادا کر دیا گیا تو وہاں جا کر اپنے اللہ اللہ جان جمعہ کی مار شروع کر دی اور اس سلسلے میں اس نے کام شروع کر دیا کچھ دن رکھنے کے بعد پولیس والے ہیں کہ اس کو نکالیں تاکہ اگر اس کو ٹھکانے ہو گیا ہے تو پھر نکال لیں گے چلے گئے یار یہ ہڑکا نماز پڑھ رہا تھا اس کو جو پولیس والے پکڑنے ایک سانپ آیا اس سے ایسے لپٹا اور ایسے فن ایسا کھڑا کر کے سانپ کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ اس کے جسم کو لیبر کر سکتے یہ تو کچھ کر رہا ہے سانپ کر سکتے خیر آخر اس کو وہاں سے نکالا نکالنے کے بعد دوسرا فیصلہ ہوا کہ اس کو بس پھانسی دے دی جائے اس کو الیکٹرک ٹوٹ کیا جائے یعنی بجلی کے سیل آف اس میں ڈال کر اس کو مارا جائے اس کو بجلی کے چیمبر میں ڈالا گیا اور بجلی چھوڑی گئی اور صبح آدمی نے آ کر چیمبر کو کھولا اس کو نکالے نکالا تو آدمی زندہ نے اس نے کہا کیا اس نے کہا کہ جس وقت مجھے اندر ڈالا اور بجلی چھوڑی تو اس سے اس ہوا کہ میرا وزن جکڑا گیا ایسے جکڑا گیا تو میں آپ کیا بتاؤں کہتے میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں اس سیل میں ایک چیز چھو نماز چیز آئی اس نے دانتا اس نے بجلی کی کا تب کاٹ دیا کہتے ہیں اس کے وہ جو مجھ بجلی کا جسرا تو اس میں مجھے بدن میں اتنی کمزوری ہوئی کہ میں ایسے میں ڈھالو کر گرا کہ جب میں گرا تو وہ مخلوق جس نے تارے کاٹی تھی مجھے محسوس ہوا تو تکیا بند کر میرے سر کے نیچے آپ بس, بس, بس مجھے پتا نہیں چلا بس تھوڑا سو گیا میں صبح کمایا تو وہ جب آدمی سطح پر آتا ہے ایمان کے لحاظ سے تو اس سطح کی مددیں بھی اللہ کی ان کیدین سادو کے ساتھ ہے ان کا جو بن رہا ہو تو مستقام وہ استقاموں کے یہ بندلے ہیں استقاموں کے پھر یہ کتنا ہے جب جمتا ہے جمتا ہے چل رہا کر مدد بھی آتی ہے تو سلسلے میں وہ شروع سے بیٹھ کے جو میں نے ڈانٹ ٹپڑ پر پروازر صاحب کی تو سالکن کو میں بننے کا کہا ساتھ ہی اس لیے کہ آدمی اپنے لیے اپنے گرد پیش میں اپنے گھر میں چاروں طرف دینی ماحول میرا بائی بنانا پڑے گا یہ اس طرح کے بعد لوگ آپ شکایتیں کرتے ہیں کہ اولاد ہے بہت وہ ہوئی ہوئی ہے نافرمان ہے اور تنگ کرتے ہیں کوئی کہتے بہو تنگ کرتی ہے بیٹھے تنگ کرتی ہیں تو عورتوں میں جو ہمارا بیان ہوتا ہے اس میں بھی مردوں سے اس میں بھی تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں کیبل ہے <تصفح> <تصفح> کی نا فرمان ہے اور مجھے اس بات سے احساس ہوا کہ کیبل والے لوگوں کے لیے آٹھ سال کے بعد ایک تعلقات ہیں ان لوگوں کے ماں کے لیے ان کے لیے اور اس خزان میں رنگ جائیں گے ایک عورت نے شکایت کی عورتوں بیان میں نے کہا آپ کے گھر میں کیبل رستے کیا کیبل میں نے میں آپ کے مسئلے کا کیا کی میں نے کہا آپ کو خوشحال نہیں کرتا تو ہم نے فلاور کے لیے تفصیل سے میں نے سراش اطلاع و تفصیل جو تھی دوست میں تھی اسی میں سے لینے کی ضرورت تو اپنے آپ کو اپنے ماحول کو خراب کر کے اپنے اولاد کو خوشیا دیتا دینا ہے آخر کے, دنیا کے آخر, آخر کے کی کی طرف اور دنیا کے لحاظ سے پریشانی کے زندگی کی طرف اور اپنے لیا جو مستقبل کی مصیبتوں کی مرتبہ کے گھر میں تھا میرا خیال ان کی جو تھی اس کا نام کی جو وہ ڈرا پی بھی خود تبدیلی پڑ سکتی تھی سلسلے میں بہتر ہمارے سلسلے کی بہتر سال کی تھی اس لیے اس کو بڑی فکر و قربانی سلسلے میں آج تھی راستہ بہتر ناستہ پڑا جو ہے نفسیات ہے اور وہالت اسلام میں گھر میں بڑا بہتر اور ہمیں کچھ ہیں تو میں خطرہ ہے اس بات کا کہ نماز پڑھتے نہیں بڑھ چیڑتے ہیں سوال کرتے ہیں تو واضح ہم سے کہہ دے گا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نے یہاں کے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو ساتھیوں سے سے مشورہ کیا تو ہم نے کہا کہ گھر پر رہنے اس کے گھر پر رہنے کوئی ہی سمجھو اور اس بات کی امید رکھو تو ہو سکتا ہے کسی وقت لے وہ سے مجھے جو گھر میں بیٹھا تو اس کو بڑا غصہ آیا قریب نہیں آتا میں نے بس رات اس کو کہو کہ آدمی پاکستان سے ہے جو ہے نفسیات میں تھے تصویریں بڑا آدمی ہے ہم؟ اور ہم نے آپ کو نفسیات کی سائیکالوجی کا ڈسکشن کیا تھا نہیں آیا تھا بات کو جو اندازہ ہوا ہم میں تو پرانے شکاری ہوتے ہیں <laughs> پرانے شکاری بندو دیے ہوئے ایسے آگے چلنا ہوتا ہے کہ اس کی پیروں کے قدموں کی, قدم کی آوازیں نہیں آتی کبوتر کو خرگوش کو یہ جائے پتہ نہیں جاتا ہے قدم بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ قریب آیا اس کے نفسیات کے ڈسکشن شروع کی بعد میں قریب آ بعد میں شروع کر دی سر اگلا کبھی تو دیکھے اب یہ سچ بات ہے آدمی آدمی کا سب سے بڑا سرمایہ بنگلہ ہے سر. اس کی جائیداد ہے کیا چیز سر ہے بڑا سرمایہ تو ہے بڑا سرمایہ کیا ہے کہ انسان کا اس کے اولاد میں بلا بھار سمایا میں اولاد اولاد پیدا آپ کی ہوئی پیسے آپ پر سجی اور جب وہ بالا کام کرنے کی ہوئی تو وہ عیسائیت کے کام کی ہو کر آپ نے حوالے کر دی تو آپ نے کیا کہہ دی آپ نے تو ایک مضبوط شخصیت بنا کر عیسائیت کے ہاتھ میں دے دی دو دو چپڑیاں دو دو بھی ہوں اور چپڑیاں بھی ہوں اردو کا بھاؤ رہے دو دو اور چپڑی چپڑی کسے کیسے نہیں پتا سے سر بھی آپ کو بتایا کیسے اردو کا یہ معیار ہے بڑا جیسے دوسرے دار چار سے رہتے کون سا جیسے से क्या चाहिए जी खाने की क्या कहते हैं हमारे गाँव में बचपन हो गए ना बिल्कुल बहुत प्यासी बाहुल सर हमने आज किसी बात का कितने देखा ही नहीं ریلڈر منظر تو سڑک بھرندے والے انجن دیکھے نا جو سڑک کو ہم باہر کرتے ہیں چپڑی ہوتی ہے چوپٹتے ہیں گھی سے نا چپڑاٹ ہے کوئی چپڑی دو دو چپڑی دھو دو بھی ہوں چپڑی ہوئی بھی ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا نہیں اب آپ بتانے ہمارے مال وہاں کما رہے کے اس معیار پر آ جائیں تو سوچتا اس ذریعے تو اپنا ماحول ہے اس ماحول میں سے گزارے گے اس میں سب لیں تو وہ بات حاصل ہوا عجیب صاحب کہہ رہا ہے کہ میرا بے تو کرا چلا دینا میں صاحب چرا تھا ٹپ سے تو مجھے ایک لذیفہ یاد آیا بعد ہم جماعت میں گئے تو وہاں ایک آدمی بیان سننے کے لیے آیا بعد میں نے آیا انہوں نے کہا کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی کا افسر ہے میں نے پوچھا میں نے کہا خاندانی منصوبہ بندی کے افسر ہیں تو آج بھی تھا بڑا مزاقی اور سیدھا سال آج بھی تو مزاقی افسر روز بس کیا ڈاکٹر صاحب روز بس خود اکڑا سبق اس کا خیال رکھے وہ یہ کہا کام کر رہا ہے یہ کر رہا ہے اس سے پہلے بنایا گھٹتی نہیں کوٹے اور ایک پکیچارا ہوتی ہے ایک بیٹ ہوتی ہے خبر ہی نہیں کہا ہم سیکھنے دکھانے کا ماحول چلا رہے ہیں سکھ تو سرنے کا ایک ماحول چلا رہے ہیں لیکن اس شور شرابا کرتے ہوئے اور کہتے سنتے ہوئے خدا بنے سال کے اپنے اپنے کمل کی توتی کونے کا ضرور بند بھی ہوا تو ماحول کو سے شرما کر آدمی عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ بھی ایک ہزار شوبر ہے اس کو پچھلے دیکھنا ہزار مانا ہے کیا آدمی کو لوگوں سے اجاز سے اس نیم نہ کی کر لی اللہ کی حاجت پیدا ہو گئی تو پھر تخلاص ہو گیا تھوڑا اللہ تعالیٰ بنا کر تھوڑا سا کھول دے گا ایسا ماحول بنا رہے ہیں نہیں ایک ماحول بنا رہے ہیں چلا رہے ہیں تاکہ اس ماحول کو بناتے چلاتے ہوئے اللہ ہماری حفاظت فرمائے نہیں تو جہد گل صاحب کا آچھا حادثہ ہو گیا حیدرآباد میں تو اس کے لیے ایک میں نے اپنی طرح کے سوچ کے آدمی کو بھیجا کہ اس کے پاس جاؤ اس نے جا کر دیکھ کرا گیا کہ ٹانگ ہی ٹوٹی ہمارا نہیں اس نے مجھے صاحب صاحب کا پوچھا دیا اور دی. اس اس دی جاؤ اسپتال کو کام کرو جہاں تک سارے مسئلے حل کر کے اس پہ کراؤ جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ کرو گی اور زندگی میں کچھ کرو پیسے کہ پیسے پہنچائیں کیوں کیا سلسلے کا آدمی ہمارے ذمے اور ساری بات سارے پریشانی سارے مسئلوں کا ساری سوچ ہے ہمارے کبر میں تو آپ نہیں پڑ جائیں گے اپنی خبر میں پڑ جائے گا نام نے وہاں کسی کا آنا ہے نا اس سے ہمارے کسی کام آنا ہے وہ دنیا کے لحاظ سے قابل پر ہے تو مصیبت اگر ہے اس میں نے آپ کا اس کا ساتھ میں دیا تو آپ کس دن اس کا ساتھ دیں گے ہمارے صاحب مناسب اللہ کل ابھی ہمیں فرمائے اللہ علم تک ہوا الگ الگ الگ ہر چیز سے بہت مہرت سے لوگ آج کل آپ لوگ تو بہنتے ہیں نا اگر آپ لوگ والوں گانے کا بیان سننا ہوتا ہے تو آپ بتا دیتا ہے بیان کیسے کرتے ہیں اس بیان کو آپ بھون جاتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ کی ساری باتیں کبھی کی لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ سلسلے کے آدمیوں پہاڑوں میں چھوٹی پروا پر کے آئے ہو تو اس میں پہلے آدمی بیٹھا ہوا نہیں ہوا تھا معذور جان کے ساتھ پہلے میں چل نہیں سکتے تھے اور معذور جان کے ساتھ بیٹھا ہو جاتی معذوری ان کی ہو گئی کہ ٹھنڈے ماحول میں جا کر فوراً نمبر نہیں ہو جاتا تھا پھر ہم نے آپ جو ہے آپ جائے جایا اور دعا کر لیا سے یہ کافی ڈاکٹر صاحب والد صاحب کے میرا والد صاحب کے خاص تھی اور ہمارا مولانا میں نے ان کے سلادی کہ والد صاحب کے خاط ہو گئی کہتے ہیں ہم ان کے جنازہ لے کر والد صاحب کے بعد میں پہنچے ہیں اور مولانا لداخ صاحب جنازے کے لیے <تصفح> تو یہ نلازی قربانیاں ہوتی ہیں انہوں نے انسانوں کے لیے ہوتی ہے فیض اس سے پھیلتا کرنے میرے بھائی صرف تقریبوں سے نہیں پھیلتا فیض صرف تقریبا سے نہیں پھیلتا فیض کے پھیلاؤ کے لیے اللہ نے بنیادی اظہار کے طور پر اعتماد کا مرتبہ مارا ہوا وہ خدمت خلق ہے جس سلسلے کے پاس خدمت خرچ نہیں ہے اس کو نہیں ہوں. سلطلح سلطلح سلطلح کا پھیلاؤ نہیں ہوتا سردار صاحب سطار صاحب سے کہا کہ آپ حضرات جو ہے اگر ہم رہے نہ رہے ہر ایک آدمی نہ گزرنا ہے ان کی کاری زندگی ہے اور بعد میں جب آپ سلسلے میں دو باتیں کرتے رہے ہیں، تین باتیں کرتے رہے ہیں آنے والوں سے محبت کرتے رہے اور یہ ہے تو اور ان سے محبت کرتے رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ سے اللہ کام لیں محبت کرنا قدر کرنا اور خدمت بات ہے کہ محبت کریں گے قدر کریں گے تو خدمت کریں گے تو اللہ تو بڑا طلاف سے کام لیں خواب کے پاس جلوم ہوگا یا نہیں آپ کی بات پہل کر پڑے گی اور بہت اچھا کر لی آدمی لیکن نہ اس سے مرد پر دخل کیا دوسرے کے لیے نہ دوسرے آدمی قدردانی سے ہوتی ہے نہ اس کی خدمت ہوتی ہے اس کی بات تو نہیں چلنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان اسلام کے وقت مکہ مکرمہ کا آدھا مال تھا خجدتر خجدتر رضی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے آدھے مال کی مالکہ تھی اور جس وقت آپ ہجرت بنارے تھے سارا مال خرچ ہو گیا تھا آپ نے ووٹنی ہونے کہا یار صلی اللہ صاحب سے میں نے دوڑ نہیں پالی ہوئی ہیں میرا خیال سے کہہ کر آپ کو حضیہ کروں گا لیکن ادھر کا سفر کا جو سواب اتنا زیادہ تھا کو سلسلے میں آپ نے حضیہ نہیں قبول کیا تاکہ اپنی سواری پر سفر ہو سفر ہے اللہ کے رسے کا سفر ہے اپنی سواری پر ہونا قرض سے اور ان کو ہے تو اس کا تو سارا مال لگا ہے اور سارا مال لگا ہے میں سارا مال لے کر گئے ہیں مسیح ندی کی زمین خریدی ہے یہ زمین مرکز درمیان میں جو ہے تو مسجد بنائی ہے اور چاروں طرف اس کا چمپڑے بنائے ہیں جن جھپڑوں کا روزہ بار میں کھلتا تھا اس پہ کا قیام ہوا ہے اور مسیح میں ایکس رے میں چھوپڑا اور اس کے مقابلے سلسلے میں بکرسی کا جھمکا ہوا ہے ابھی بھی مسجد نبی کی جو پرانی تعمیر ہے نا تو اس میں جائیں تو جو کردے کی طرف کھڑا ہوتا آپ کے بائیں آپ طرف جو ایون مارتا آتی اس پر ایک جگہ پر لکھے خوف آتا ابو بکر ابو بکر کی کھڑکی وہ جگہ ہے جہاں پر اب بغسری اللہ کا جھونکا تھا اس کا دروازہ اندر کو کھلتا تھا تو اضافہ کے زمانے میں ایک دروازہ مسجد کو کھود کا تھا جھونپڑا کو اور ایک بائر تخوا حیات اور ہم نے مان تھا کیونکہ نبی کی موجودگی میں اتنی اتنا نور اتنی روشنی ہوتی ہے اس کو خوشی کے جس بات دبے ہوئے ہیں جس وقت آپ کو بخت آخر ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ بس سے ساری کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے اللہ خوف تھا ابو بکرائے ابو بکر کی تو جماعت کہتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ بلافت بننے پر یہ حدیث جیسے گوائی دیتی ہے کیونکہ آپ کے بعد مسجد میں بال پانے کے لیے ہم نکل رہے تھے ان کی کھڑکی کو ان کے ساتھ کھبرا کر گیا باقی سب کو بند کرائے گا کیونکہ آپ کی موجودگی کے جو نمارات آن. تھے انورات میں آپ کو پردہ پر فرمانے کے بعد باقی نہیں رہنا <coughs> پھر دواضوں کا ادھر کھلنا محفوظ نہیں تھا اسلام کہتے ہیں جب آپ پر نے پردہ فرما لیا اور آپ دفن ہو گئے تو وہ اناراج جو تھے وہ ان کو وہ رہے جو آپ کی موجودگی ہے